طریقہ یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف اگر زیادہ نمازی ہیں دوسری طرف کم ہے تو یہاں لوگ آن کر کے اس کے توازن کو برقرار رکھیں. یہی صحیح طریقہ ہے کہ دونوں طرف ایک سے نمازی ہونا چاہے ایک دو کے کم و بیشی تو آتے رہتے ہیں لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن امام درمیان میں ہو اور سب جو ہے وہ امام کے دونوں طرف یہ جو مہراب ہے یہ حضور علیہ اسلام کے زمانے میں نہیں تھی جو آپ پڑھتے ہوں گے نہ مہراب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مسجد کا ماڈل بنانے کے لیے کہ عام گھروں میں اور اللہ کے گھر میں تمیز ہو جائے تو محراب کو باہر نکال دیا گیا ورنہ جہاں بھی حدیثوں میں محراب ہے محراب کے مراد ہے سینٹر مسجد کا بیچ سمجھے اور دونوں طرف نمازی ایک جیسے ہونے چاہیے نمازیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرف اگر نمازی کم ہے دوسری طرف زیادہ تو کچھ نمازی ادھر کے ادھر آ جائیں تاکہ جماعت میں توازن برقرار رہے